أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط صدق الله العظيم یہ سورہ انفال کی آیت نمبر سینتالیس ہے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے ان لوگوں کی طرح مت بنو جو کہ اپنے گھروں سے نکلے تھے تکبر کرتے ہوئے اتراتے ہوئے وری اناسی اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے اپنی طاقت اور قوت لوگوں کو دکھلانے کے لیے نکلے تھے یس الدین سَبِيلِ اللہ اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اللہ کی راہ دین اسلام ہے یہ کافر اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنے کے لیے نکلے تھے اپنے گھروں سے وَاللَّهُ یا يَعْمَلُونَ محیط اور اللہ جل جلال ان کے تمام اعمال سے باخبر ہے اللہ بیما یا محیط اور اللہ جل جلال اعمال کا احاطہ کیے ہوئے اللہ سبحان تعالی ان کے اعمال کو اچھی طرح جانتا ہے یہاں پر تین بیماریوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ بیماریاں اے مسلمانوں تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے ورنہ تم بھی ناکام ہو جاؤ گے جیسے کفار مکہ اور مشرقین ناکام ہوئے تھے پہلی بیماری ہے بطر تکبر اطرانہ اپنی طاقت اور قوت پر ناز کرنا کہ ہم تو بہت بڑی چیز ہیں ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے مولانا محمد احمد لاٹ صاحب تقریباً بیس سال پہلے میں نے ان کا بیان سنا تھا رائی ونڈ میں تبلیغی اجتماع میں وہاں وہ علماء کرام کو بیان فرما رہے تھے انہوں نے فرمایا کہ ہمارے علماء میں ایک بیماری ہوتی ہے جسے فارسی میں کہا جاتا ہے ہم چومن دیگرے نیست کہ ہماری طرح تو کوئی اور نہیں ہے بس ہم تو ہم ہیں تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دیگرے کی جگہ میں ڈنگرے استعمال کرتا ہوں کہ ہم چومن ڈنگرے نیست کہ ہماری طرح کوئی دوسرا جانور نہیں ہے تو جب یہ تکبر کی بیماری انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو ناکامی ہی ناکامی ہوتی ہے ابلیس یہ فرشتوں کا استاد تھا جب اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلاۃ وسلام کو پیدا کیا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو علیہ السلام تو ابلیس نے انکار کیا تکبر کیا اس نے تکبر کہ ہم چمن دیگر نیس یعنی ہم چمن ڈنگرے نس کہ میری طرح تو کوئی دوسرا جانور ہے ہی نہیں تو میں کیسے مٹی سے بنائے ہوئے سڑی ہوئی مٹی سے بنائے ہوئے آدم کو سجدہ کروں انا من ہو میں تو اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نارن مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ اوپر کی طرف جاتی ہے وہ خلقت ہوں اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے مٹی تو زمین میں گری پڑی رہتی ہے لوگ اس کے اوپر پاؤں رکھ کر چلتے ہیں اتنا بڑا عالم تھا کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ اس نے مناظرہ کیا ہے اور دلیل دی ہے کہ اللہ میں اس سے بہتر ہوں اسے فارسی شاعر کہتا ہے تکبر عزازیل را خار کرت بزندہ نے لانت گرفتار کرت عزازیل یہ ابلیس کا اصل نام ہے کہ تکبر نے اعزازیل جو کہ فرشتوں کا استاد تھا اسے ذلیل کر دیا اور لانت کے جیل میں اسے گرفتار کر دیا قیامت تک لوگ شیطان کو ابلیس کو ملون شیطان کہتے ہیں ساتھ ساتھ یہاں پر اس سوال کا جواب بھی دیتے جاتے ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دیا ہے ایک شخص نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے خوبصورت ہوں اس کی جوتی خوبصورت ہو تو یہ تکبر ہے تیغمر علیہ السلاۃ وسلام نے فرمایا کہ نہیں ان اللہ جمیل الحب الجمال اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے انسان صاف ستھرا رہتا ہے زیادہ تکلف نہیں کرتا صاف ستھرا رہتا ہے یہ اللہ کو پسند ہے حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی نعمتوں کا اثر انسان پر نظر آئے ہزاروں روپے جو ہیں گھر میں پڑے ہوئے ہیں لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہیں اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گھومتا پھرتا ہے یہ غلط ہے انسان کو اللہ تعالی کی نعمتیں چھپانی نہیں چاہیے بلکہ اس پر شکر ادا کرنا چاہیے وہ اماں نعمت رب کا اللہ کی نعمتوں کو بتلاؤ لوگوں کو دکھلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا ہے صدقہ کرو خیرات کرو تو تکبر کیا چیز ہے فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الکبرو بک اور الحق غم پن چونکہ بطر کا لفظ یہاں پر آیا ہے اسی مناسبت سے الحمد یہ حدیث بھی ہو گئی ال کی برو تکبر حق کا انکار کرنا ہے اور لوگوں کی تحقیر کرنی ہے حق بات بیان کی جا رہی ہے کہ بھئی کابت اللہ کے اوپر جو غلاف چڑھایا جاتا ہے اس کا رنگ کالا ہوتا ہے نہیں نہیں پیلا ہوتا ہے نیلا ہوتا ہے سفید ہوتا ہے وہ اللہ کے بندے پوری دنیا کو معلوم ہے کہ کابت اللہ کے اوپر جو غلاف چڑھایا جاتا ہے اس کا رنگ کالا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں مانتا مان کے ہی نہیں دیتا وہ آگے سے ضد کیا جاتا ہے اسے تکبر کہتے ہیں جہاد کی بات ہو رہی ہے وہ مانتا ہی نہیں ہے اپنی بات پر اڑا ہوا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی وہ صحیح ہے اسے تکبر کہتے ہیں بہت جھک جھک کر سلام کرتا ہے اور بنا بنا کر کلام کرتا ہے باتیں کرتا ہے لیکن حق بات آ جائے تو اڑ جاتا ہے نہیں مانتا یہ متکبر ہے غم تن ناسی غیم میم لوگوں کی تحقیر کرنا لوگوں کو پس سمجھنا اسے تکبر کہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں بس بم رن شرری اقاہ المسلم ایک انسان کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی حقارت کرے اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنا یہ کسی بھی انسان کے برا ہونے کے لیے کافی ہے یار چھوڑو ایسے فضول آدمی ہے یار چھوڑو ایسے بیکار آدمی ہے حقارت سے اگر آپ کہتے ہیں تو نعوذ باللہ یہ انسان کے برا ہونے کے لیے کافی ہے یہ انتہائی بدترین انسان ہے جو اس طرح کی بات کرتا ہے ہاں اگر آپ کسی کی اصلاح کے لیے یہ بات کرتے ہیں کہ یار تم کیسے بیکار آدمی ہو کوئی کام کیا کرو نہ کام کے نہ کاج کے دشمن اناج کے اناج کہتے ہیں یہ چاول گندم جو کھانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو اناج کہتے ہیں تو اردو میں کہا جاتا ہے ناکام کام کے ناکاج کے دشمن اناج کے کھانے پینے کی مشین ہے بس تو نصیحت کرنے کے لیے آپ کسی کو سخت انداز میں ڈان ٹپٹ کرتے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہے لیکن کسی کی تحقیر کرنا توہین کرنا یہ گناہ ہے